بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف لا ممیم احسب الناس ان عی ان ایو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 ان کو ہم نیک لوگوں میں داخل کریں گے او مین سم امن بل ہی فائدہ اول فل ہی جال فت ن چند ساغ بل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 هو أصحاب آية للعالمين پھر ہم نے نو کو اور کشتی والوں کو نجات دی اور کشتی کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا میں از قال الله ابودہ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 تم <مید> تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے ہو اور جھوٹی باتیں بناتے ہو جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے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 بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو وہ جسے چاہے عذاب دے اور جس پر چاہے رحم فرمائے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے وما انتم ولي ولا نفری اور تم اس کو نہ زمین میں آجز کر سکتے ہو اور نہ آسمان میں اور نہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار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 اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا سنا کیا نا جواب قومی کو تو ہر پوس مین ان سیل کرومی مینو تو ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اسے مار ڈالو یا جلا دو مگر اللہ نے ان کو آگ میں جلنے سے بچا لیا جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں دنیا تم نیا ومأواكم النار ومأواكم النار نتی اور ابراہیم نے کہا کہ تم جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو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 لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور ہم نے ان کو اسحاق اور یاقوب بخشے اور انہیں کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب رکھ دی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 کسی نے ایسا کام نہیں کیا املت تو جرت کو پونت تو نیند بعذاب جب ان نیا من ک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 بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ اور ہم نے سمجھنے والے لوگوں کے لیے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی وَإِلَى مدین أخاهم فقال يا قوم الآخر ولا الارض اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم اللہ کی عبادت کرو اور روز آخر کے آنے کی امید رکھو اور ملک میں فساد نہ مچاؤ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 اور وہ ہمارے قابو سے نکل جانے والی نکل من, من, مَنْ خَسَفْنَا به الارض ومنهم من افتو من خصا اور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 جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے ان کی مثال مکڑی کسی ہے کہ وہ بھی ایک گھر بناتی ہے اور کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہے کاش یہ اس بات کو جانتے ان اللہ يعلم ما يدعون من دونه من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 انزل انزل و و واحد له مسلمون اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر ایسے طریق سے نہایت اچھا ہو ہاں جو ان میں سے بے انصافی کریں ان کے ساتھ اسی طرح مجادلہ کرو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 کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں قومی کیا ان لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے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 وهم لا اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں اور اگر ایک وقت مقرر نہ ہو چکا ہوتا تو ان پر عذاب آ بھی گیا ہوتا اور وہ کسی وقت میں ان پر ضرور اچانک آ کر رہے گا اور ان کو معلوم بھی نہ ہوگا جب جلن پہ تم بل کی یہ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں جبکہ دوزخ تو کافروں کو گھیر لینے والی ہے یوم شہ ملا گومن جم کم ترو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 کلو نسل تم نئی ہر شخص موت کا مزہ چکنے والا ہے پھر تم ہماری ہی طرف لوٹ کر گے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم بہشت کے اونچے اونچے محلوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہ ہی ہیں ہمیشہ ان میں رہیں گے نیک عمل کرنے والوں کا یہ خوب بدلہ ہے صبروا علی جو صبر کرتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں وَكَأَيِّن مِن دار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 پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد کس نے زندہ کیا تو کہہ دیں گے کہ اللہ نے کہہ دو کہ اللہ کا شکر ہے لیکن ان میں اکثر نہیں سمجھتے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُمْ وَلَعِبَ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لو كَانُوا يَعْمَمُونَ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 اولم يروا اننا جعلنا حرماً آمنا الناس من حولهم کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو مقام امن بنایا ہے اور لوگ ان کے گرد و نبا سے اچھک لیے جاتے ہیں کیا یہ لوگ باطل پر اعتقاد رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتی اور اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا جب حق بات اس کے پاس آئے تو اس کی تقزیب کرے